بے شک وہ جو کافر ہوئے جو کچھ زمے میں ہے سب اور اس کی برابر اور اگر ان کی مُکھ ہو کہ اسے دے کر قامت کے عذاب سے اپنجان چھڑائیں تو ان سے نہ لیا جائے گا اور ان کے لیے دکھ کا عذاب ہے